الحمد للہ ابلین اللہ والصلاح والصلاح مشرقین مکہ یہودیوں سے پوچھ کے مختلف قسم کے سوالات نرین سوالات گڑھے انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقد ہے کہ یہ تو اور علاقے کے رہنے والے لوگ تھے یہ مصر کیسے پہنچے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے مکہ تاغیر کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے یعقوب اخلاق و صلات کے والد ہے ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم بنو کریم بنو کریم بنو کریم یوسف بنو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کہ خود بھی عزت والے ہیں عزت والے کے بیٹے ہیں عزت والے کے پوتے ہیں اور عزت والے کے پڑپوتے ہیں یعنی یوسف بن یعقوب بن اس بن ابراہیم تو یہ سوال انہوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب سورہ یوسف کی صورت میں نازک رکھایا اس میں وہ سارا واقعہ بھی اللہ تعالی نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ لوگ کیسے متر میں پہنچے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بتا دیا کہ تم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے انہیں یہاں سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہو عصہ آیات تم نے ان پر دم کیا ہوا ہے اور حسن یہودیوں کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے یہ دین کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو لوگ حق والے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے واقعہ کو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے ذکر کیا اور ان کے سوال کا جواب ذکر کیا لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کو ان کا اپنا انجام بھی بتلا دیا ایک فارسی شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ سر عام واشت کے سر دل بارا آیس سر حدیث بھی گرا یہ بڑی عمدہ بات ہوتی ہے کہ دل بھر کا راز اس کو کسی اور کی حقائق میں ہی سنا دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے بھی شکایت بنی اسرائیل کی مصر میں منتقل ہونے والی بیان کی لیکن انہیں ان کا انجام بھی ساتھ بتا دیا اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو احسر القدس قرار دیا ہے کہ یہ واقعات میں سے بڑا اچھا اور عمدہ واقعہ ہے اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں بڑی نصیحتیں ہیں آج کل تو ہمارے باحدین نے اور ناول نگاروں نے یوسف علیہ السلام وسلام کے واقعہ کو محض وہ ایک لو اسٹوری کے طور پر بنا کر رکھ دیا ہے اور اس کی کہانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس کو ایکسٹرنل فصر قرار دیا ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں بڑی نصیحتیں اور بڑی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام, السلام نے اپنے والد کو کہا کہ میں گیارہ ستارے دیکھ رہا ہوں اور سورج اور چاند میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنا یہ خواب سنایا ہے یعقوب علیہ السلام چونکہ خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو کوئی عظیم مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے اور چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے بھی یوسف سے حسد رکھتے تھے تو ان کے حسد کے مزید بڑھ جانے کا خدشہ تھا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا اگر آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہے اور آپ ہی اپنے بیٹے کو یہ بصارت بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں سچ پر اور آلے یاحوب پر ویسے ہی مکمل کرے گا جس طرح کہ تیرے باپ ابراہیم اور اصحاس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پوری کی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے ان کے بھائیوں کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں فائلین نے سوال کیا ہے تو ان کے سوال کا جواب ان کے واقعات کے اندر پنہا ہے جب یوسف کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یوسف تو ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے اور ہم بہت مضبوط گروہ ہیں اچھے کڑیل نوجوان ہیں کام سارا ہم کریں کما کے ہم لائیں محنت مزدوری ہم کریں سارا گھرانہ ہمارے سر پہ چلتا ہو اور باپ کا لاڈلا یہ یوسف علیہ السلام یہ بن کے رہے یہ تو بہت گھاٹے والا سودا ہے لہذا ایسا کوئی طریقہ کار اپناؤ کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی کنویں میں پھینک دو تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا پھر باپ کے سامنے صرف تم ہی نظر آؤ گے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہی ہوگی تو تمہاری محبت اس کے دل میں جاگونی ہو جائے گی اور یوسف علیہ سلاد و کو راستے سے ہٹانے کے بعد پھر تم نیک تھالے بن جانا ایک کہنے والے نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا تو قتل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور کام بھی تمہارا ہو جائے گا خیر انہوں نے اپنا یہ منصوبہ طے کیا اور والد کو آ کے کہنے لگے یا ابانا لا علی یوسف و کہ اے ہمارے والد گرامی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں وہ کوئی کھیلے کودے بھاگے دوڑے کوئی لڑکوں والی صفات بھی اس کے اندر ہونی چاہیے یہ کہ آپ عورتوں کی طرح گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو یا علیہ رہی سلاق نے بچہ ظاہر کیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے وہ یوسف علیہ سلاق و کو نقصان پہنچا کے چلا جائے وہ کہنے لگے باہ ہم اتنے موٹے تازے کڑیل نوجوان مضبوط بڑے بڑے جسے والے بڑے شریر اور بہادر ہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو کچھ ہو جائے تو پھر ہماری تو زندگی پر ہی افسوس ہے یہ تو پھر ہمارے تو پیدا ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یا خوب علیہ و سلام کو انہوں نے راضی کر لیا اور انہیں لے کر اپنے ساتھ چلے گئے اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو کام تیرے ساتھ کر رہے ہیں یہ سلوک جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم انہیں بتاؤ گے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ بھول چکے ہوں گے لیکن تم انہیں یاد کرواؤ گے تو جس طرح عیسا علیہ السلاۃ والسلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے بٹی کی کی طرح یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی طرح بھی بٹھی ہوئی خیر انہوں نے مکر کیا سرف کیا شام کو اپنے گھر میں آئے واپس اور بہانہ تو انہیں پہلے ہی مل گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلاط والسلام نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو انہوں نے کہا چلو باپ کا جو شخص تھا اسی کو ہی پکا کر دیں وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اس کے کُرتے پر لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو وہ یوسف علیہ السلطلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے میڈیا آیا وہ اس کو تیل پھاڑ کے چلا گیا اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کرنا تو یاقوب علیہ السلاطلام کہنے لگے یہ تو تم نے کوئی مکر کیا ہے حقیقت ایسے نہیں ہے میرا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے خیر اب تو ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ ہی اس کا کوئی فکر بدلا دے گا خیر یا میوسف علیہ اللہ سلام کو وہ کنویں کے اندر ڈال کر چلے گئے وہ راستے پر تھا کنواں ایک قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کے جاؤ ایک آدمی کو بھیجا کنویں سے پانی نکال کے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں کے اندر لٹکایا تو وہ یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر سوار ہو گئے جب اس نے اوپر کھینچا تو بڑا خوش ہوا کہنے لگا یا گزرا ہارا غلام یہ تو بچہ مل گیا ہے لینے پانی گئے تھے تو ایک خوب روح خوبصورت بچہ مل گیا ہے انہوں نے جلدی سے یوسف علیہ و سلام کو چھپا لیا کہیں اس کے والی وارس اور مالک نہ آ جائیں اثر روح اپنا سامان سمجھ کے اپنی پونجی سمجھ کے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپا لیا اور پھر مصر پہنچ کے انہوں نے یوسف علیہ و سلام کو بھیج کیا یہ خوبصورت خوب روح بچے تھے اور خوبصورت بچے کو اگر بیچا جائے تو اس کی زیادہ قیمت نہیں لگا کرتی تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے تو ناز نقل ہی ختم نہیں ہوں گے ہم نے غلام خریدنا ہے یہ کام کاج کا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروہ بھی وقت ہی نہ موجودہ وقان اسی ہی وہ بیچارے منڈی میں لے کے کھڑے اس کو بیچنے والے خریدنے والا کوئی نہیں تھا تو آخر تنگ آ کر اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی کم قیمت میں اس کو بیچ دیا اور خریدنے والا عزیز مصر کا مصر کا وزیر وہ کال الفطلا اکریمی مسلح والا تھا یہ بے اولاد تھا اس کو لے جا کے اپنے گھر بکھاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کا خوب اچھی طرح سے خیال رکھنا ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آ جائے نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام وسلام کے لیے رہائش کا اعلیٰ ترین اور بہترین بندوبست کیا جب یہ جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا نبوت ان کو عطا کی اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ سلاۃ وسلام رہتے تھے اس عورت نے انہیں پہکانا لانا شروع کیا اور ایک مرتبہ گھر کے سارے دروازے بند کر کے اور طاقت گناہ دینے لگی تو یوسف علیہ سلاۃ وسلام کہتے ہیں معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میرے رب نے میرا بہت اچھا ٹھکانا بنایا ہے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا قد ولاد بھی یہ عزیر مصر کی بیوی وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی وہ ہمان آتی تھی اور اگر یوسف علیہ سلاۃ والسلام اپنے رب کی برحان اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے اللہ تعالی کے احکامات ان کو معلوم نہ ہوتے تو شاید یہ بھی پسل جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلاج کا اول پاشا ہم نے برائی اور بے حیائی کو اس طرح یوسف علیہ سلاط وسلام سے دور کر دیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا خیر جب انہوں نے انکار کیا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ سلاط و کا کُرتا ان کا قمیض اس کے ہاتھ میں آیا پیچھے سے اس نے پکڑ کے پیچھے سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا یہ اسی دور کے اندر ہی تھے کہ اچانک اس عورت کا آمد عزیز مصر اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا یہ دونوں دروازے پر پہنچ گئے اب یہ بہت تیز عورت تھی اپنی صفائی پیش کرنے لگی اور کہتی ہے کہ ارادہ کرے اس کو ملنی چاہیے یا پھر اس کو قید ہو جانا چاہیے تو یوسف علیہ سرات اسلام اپنی صفائی بیان کرنے لگے کہ یہ مجھے بہتاب چلا رہی تھی وہ شاہدہ شاہد ان اس عورت کے گھرانے اس کے خاندان کے ہی ایک آدمی نے جو عزیر مصر کے ساتھ تھا اس نے گواہی دی کہنے لگا کہ یہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں یہ کہتی ہے کہ میں اپنی جان بچا رہی تھی تو جان بچاتے ہوئے اس کا قمیض میرے ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا تو اس نے مجھے پکڑ کے کھینچا ہے سب میرا قمیض پھٹا ہے تو معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے قمیز ج لیتے ہیں اگر یوسف کا کمیز آگے سے پھٹا ہے تو یوسف چھوٹا ہے اور یہ عورت سچی ہے اور اگر یوسف کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف سچا ہے کہ یہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اس نے پیچھے سے پکڑ کے اس کے قمیض کو کھینچا ہے خیر پلم کمیسا ہوں جب ان دونوں نے ادیب مسر نے اور وہ شاہد جس نے یہ بات کہی تھی ان دونوں نے یوسف علیہ السلاط وسلام کے قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ تو تمہارا مکر ہے تمہارا مکر بہت بڑا ہے اے یوسف کو اس سے احراض کر اور اپنی بیوی کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی اللہ تعالی سے معافی مان تو خطا کار ہے غلطی کے ہے اور تو تلزام یوسف کو دے رہی ہے خیر عدیری مصر نے اس آدمی کو سمجھایا کہ یہ معاملہ گھر کا ہے چلو جو ہوا تو ہوا دبا دیا جائے لیکن اس نے کہی یہ بات اپنی بیوی سے کر دی. پھر وہ آدمی جو دینے مصر کے ساتھ آیا تھا شاہد مصر کی بیوی کے کا وہ آدمی تھا عورتوں میں بات گئی تو وہ آگے کی آگے نکل گئی بیوی بی آئی بات کے اندر یہ پراپے گنڈا شروع ہو گیا وزیر مملکت کی بیوی وہ ایک غلام ہے اس کے گھر اسی کو ہی دل دیے گئی ہیں وہ تو اس کے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے ہم تو اس کو بہت بے عورت سمجھتے ہیں بہت گمراہی کے اندر جا رہی ہے اب یوسف علیہ السلاط اسلام کو چونکہ یہ عورتیں بھی جانتی تھی گھروں میں آنا جانا تھا وہ ظاہر کچھ اور کر رہی تھی اور ان کا باطن اندر سے کچھ اور تھا ظاہر یہ کر رہی تھی کہ ریلے مصر کی بیوی ایک زر خرید غلام پر مر مٹی ہے اور اندر کھاتے ان کا اپنا دل جا رہا تھا کہ ہم اس پر ڈورے ڈالیں یہ ناکام ہو گئی ہے ہمیں موقع ملے تو دیکھنا ہم اس کو کس طرح ایک منٹ میں پسند اس نے دل بھی دیا ہے تو اپنے غلام کو اور اسے بھی زیر نہیں کر سکی یہ ایک اور مشکل کام ظاہر کچھ اور کر رہی تھی اندر سے کچھ اور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جس طرح پہ تھے کہا کہ ابو بکر ربی اللہ تعالی عنہ کو حکم دھو کے وہ لوگوں کی امامت کروائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت رقیق القلب ہیں بڑے نرم دل والے ہیں وہ آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کو مسلح پہ نہیں پائیں گے خود مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکیں گے لہذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہیے وہ ذرا مضبوط دل کے مالک ہیں وہ لوگوں کو جماعت کروا دیں اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر یہ کر رہی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو قلم ہے لہٰذا یہ امامت نہیں کروا سکیں گے اور دل میں ان کے کچھ اور سوچ تھی دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت پر آ گئے اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے نظر نہیں آتے اگر نہ اٹھے تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر جب سے مسلح پہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں سکے لوگ برا تاسر لیں گے لوگ اس کو نخروص سمجھیں گے جن میں یہ بات اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نبی صلاح وسلام کو کہیں کہ آپ کے وارد جماعت کروا دیں حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ دیکھیں ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے وہ مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو لہٰذا آپ میرے والد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیجیے اور ان کے دل میں ظاہری زبان کے الفاظ تھے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ تھے لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ مل جائے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب ہے یوسف تم دونوں بالکل یوسف علیہ سلاۃ وسلام والی عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو کہ انہوں نے بھی ہمر سے کچھ اور دل میں کچھ اور چھپایا ہوا تھا زبان سے ظاہر کچھ اور کر رہی تھی تم دونوں کی حالت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بدلیا وہی بتا دیا ہوگا بخاری کے حیثیت فرمایا ان سوا یوسف تم تو یوسف علیہ السلام و سلام کسی عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو گرو ابا بکر فلیو ابو بکر کو کہو وہی لوگوں کی امامت کروائے یا بلّہ وال رسول اللہ ابا بکرین یا بلّہ رسول میں لو نا اللہ اباب بکرن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے رسول کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے اہل ایمان کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مسئلے پیدا خیر انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ یہ بے وقوف عورت ہے اپنے ایک زر خرید غلام کو دل دے بیٹھی ہے اس کے اوپر مر پیتی ہے اور اندر کھاتے ہیں ان کا منصوبہ اور سوچ ان کے دل کی تما اور خواہش وہ کچھ اور تھی خیر یہ عدیل مصر کی بیوی یہ بھی بڑی تیز سرار اور چلاک عورت تھی اس کو جب پتا چلا کہ یہ عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس نے کہا اچھا میں انہیں دکھاتی ہوں کہ میں کس پر مری ہوں اور اگر تمہارا پاس چلتا ہے تو تم اس کو رام کر کے دیکھ لو تم اپنا زور چلا کے دیکھ لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا گھر میں ان کے لیے کوئی ضیافت کا اہتمام کیا کہ تمہیں دعوت ہے دعوت کے موقع پر گھر آنا اور تم اپنا زور چلا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا منصوبہ بنایا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاتھوں میں چریاں ہونی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہم یوسف کو ڈرا دھمکا سکیں لوگ تو کچھ اور طریقے سے واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت وہ نہیں ہے حقیقت اس کی کچھ اور ہے خیر جب وہ ساری کی ساری بیٹھی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کو بلایا وہ غلام تھے نوکر تھے انہوں نے بات سنی آ اب آ کے سر نیچے جھکایا ہوا ہے نظریں نیچے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ساری یوسف کو اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ میرے پاس آ کے بیٹھ دوسری کہتی ہے میرے پاس آؤ تیسری کہتی ہے میرے پاس آؤ ساری یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور پسلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس دوران انہوں نے دھمکی بھی دی یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھ اگر نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم خود کشی کر لیں گی اور تیرے نام لگ جائیں گی آج کل بھی یہی معاملہ ہوتا ہے جب کسی لڑکے اور لڑکی میں کوئی محاش کا چل پڑتا ہے تو لڑکی کہتی ہے میں نے شادی تیرے ساتھ ہی کروانی ہے اگر تھی شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی اور تیرے نام نام لگ جاؤں گی یہی کردار انہوں نے ادا کیا کہتی ہیں کہ اگر ت نے ہماری بات نہ مانی ہمارے بات نہ آئی تو دیکھ ہم سب کے ہاتھوں میں چوریاں ہیں ہم اپنے آپ کو قتل کر لیں گی اور یہاں پہ اور پھر تو ساری زندگی کے لیے یا تو جیل میں چلا جائے گا یا پھر تجھے ہی قتل کر دیا جائے گا لیکن یوسف علیہ السلام والام ڈاستے مرد نہ ہوگئے انہوں نے یوسف علیہ سلاد و کو مزید بلیک میل کرنے کی خاطر اپنے ہاتھوں پہ خود چھری چلائیں کہ شاید یہ خون دیکھ کر اور اس کا دل پتیج جائے دل نرم پڑ جائے لیکن یوسف علیہ سلاد و سلام ہے کہ ڈاستے مرد نہیں ہوتے وہ کہنے لگی آرشا دلہ مل ہبا خدا یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی نرمی کا پہلو ہے ہی نہیں یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ لگتا ہے تو پھر جب یہ ساری ناکام ہو گئی اپنے مقرو فریب کے اندر یوسف علیہ السلام کو پہنچانے چلانے میں تو عزیر فکر کی بیوی کو اب موقع ملا اب اس نے کھل کے سرعام اعلان کیا کہتی ہے یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب تم نے اپنا زور چلا کے دیکھ لیا ہے اور میں نے اس کو بہکایا چلایا تھا لیکن یہ بچ گیا ہے اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ دلیل ہو جائے گا تو یوسف علیہ فل سلاح فرمانے لگے اے اللہ اور پی ایس سی مما اب کو ائی کہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس کام کی نسبت جیل میں جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے یوسف علیہ السلام کا یہ جملام اس بات پر طلارت کرتا ہے کہ یہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کو پہکانے کی پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر ہاتھ نہیں کاٹ لیے تھے بلکہ یوسف کو پہکانے پھسلانے کی, کی خاطر یہ کام کیا تھا رب نو ادہ یا ساری عورتیں جس کام کی طرف اس کو بلا رہی ہیں اس کی رشوت جیل میں جانے میرے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تشرف انی قیدہ ہننا اگر ان عورتوں کا مکر ان کی تدبیر کو تو نے مجھ سے دور نہ کیا اصو اِنہ میں ان ساری عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا عمد ہی اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا سجاب اللہ رکھ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی یہ بات دعا قبول کی اور سارا ساحل رکنا اور عورتوں کے فکر سے یوسف علیہ سلاد و کو بچا لیا پھر جب معاملہ یہ بہت زیادہ بڑ گیا اور پھیل گیا کہ یوسف علیہ سلاد و کی وجہ سے یہ ساری وی آئی پی بی بی بیگمات یہی دل ہار کے بیٹھ گئی تھی تو انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ اس معاملے کو دبانے کا یہی حل ہو سکتا ہے یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلاط و کو قید کر دیا جائے لہذا یہ ان عورتوں سے دور ہو جائے گا تو معاملہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اس کی بات کی خاطر انہوں نے یوسف علیہ السلاط و کو قید کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے ان دونوں نے خواب دیکھا ایک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نہ چوڑ رہا دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس میں سے پرندے روٹیاں کھائی جا رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی تعبیر اس کی کوئی تعبیر بتاؤ ہم آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں فی الحال آپ اس کی کوئی है। بتائیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لنگر کا وقت ہوا چاہتا ہے روٹی کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں اور ایسی قوم کو چھوڑا ہے جیل میں آنے سے پہلے ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم اسحاف اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتے یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر تو فضل ہے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں اب خود ہی بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف معبودان باطلہ باقی تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی چکارتے ہو یہ تو تم نے اپنی طرف سے ہی ان کے نام رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے آبا و احساس نے رکھے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے حکم وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف میری ہی بھی کی جائے یہی تین سیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان کو توحید کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اور ساک ہاتھ کی تعبیر بھی بتا دی کہ سننے سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب گرائے گا یعنی قید سے رہا ہو جائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا یہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے تمہاری خواب کا یہ معنی ہے سولی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پھانسی کو سولی کہا جاتا ہے لیکن پھانسی اور چیز ہوتی ہے سولی اور چیز ہوتی ہے سولی چرحانا یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی ساری اونچی لکڑی گاڑی جاتی ہے اور اس کو اوپر سے سلیب نما ایک لمبے رخ لکڑی ہوتی ہے اور اوپر سے تھوڑا سا نیچے ایک چوڑے رخ ارد کی طرف اور آدمی کے بازو کو اس چوڑائی کے بعد جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور باقی اس بندے کو لمبی جو زمین میں اوپر کی طرف گاڑی گئی لکڑی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے پھر وہ کہیں گٹا رہتا ہے اب وہاں پہ لٹکا لٹکا بھوکا پیاتا رہتا ہے اس کا پیشاب پکانا وہی نکلتا ہے پھر آخر یہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور پھر پرندے اس کا گوشت نوشتے کھاتے رہتے ہیں یہ بہت عزیت نا قسم کی سزا ہے خیر ان دونوں کو خاص کی تعبیر بتائی اور اس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا اس کو کہا کہ عزیر مصر نے تو مجھے جیل میں ڈال دیا ہے بادشاہ کے پاس جا کے میرا معاملہ ذکر کرنا ایک بندہ خام, خام بلا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کے وزیر نے اٹھا کے اس کو جیل میں باتا ہوا ہے جرم ثابت کیے تو خیر اس کو آزادی ملی وہ خوشی میں سارا کچھ بھول گیا تھا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا وہ دیکھتا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں وہ پتلی دبلی گائے کو کھا رہی ہیں اور خاص تر بالیاں ہیں وہ خشک بالیوں کو کھائی جا رہی ہیں اور پھر بادشاہ نے جو اس کے خاص لوگ تھے ان سے تعبیر کچھ خواب کی وہ کہنے لگی کہ یہ تو پورا قسم کا خواب ہے شیتانی خیالات ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی لیکن وہ آدمی جو بچ کے گیا تھا اس کو یاد آیا کہ ہمیں تو ایک خواب کی تعبیر بتانے والے نے تعبیر بتائی تھی اور وہ بڑی زبردست اور پوری ہوئی لگا کہ مجھے یادت دو میں اس کی تعبیر معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں یوسف رسناط اسلام کے پاس وہ گیا اس کو خواب سنایا یوسف نے ان کی تعبیر ان کو بتا دی کہ سات سال سالی کے آئیں گے اور ان سے پہلے سات سال بڑے شادابی کے آئیں گے وہ جو سات سال خوب اچھی طرح فصل ہوگی تو اس میں اتنا غلہ اور اناج ہوگا کہ اگر تم حکمت عملی اپناؤ تو وہ آئتا سات قحط سالی والے سالوں کے لیے کار کر جائیں گے لہذا تم کام یہ کرنا کہ فصل کاٹ کے اس کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا دانے کو بالی کے اندر ہی رہنے دینا کیونکہ دانا اگر بالی سے باہر ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے یہ ایک قدرتی پیکج بڑی شاندار ہے دس سال بھی دانہ پڑا رہے کرو تازہ ہے اس وقت کے پاسکو کے سٹور اور گودام تو نہیں تھے سبز کھانے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ جو مشکل پیش آنے والی ہے اس کا حل یہ ہے کہ صرف جس قدر تمہیں اناج گلے کی ضرورت ہو اتنی گندم نکال دو باقی باریوں کے اندر پڑی رہنے دو سات سال جو سالی والے آئیں گے ان میں یہ گندم کام آئے گی یہ اناج کام آئے گا اور پھر آٹھویں سال صرف اتنا کچھ بچے گا جتنے دانوں سے تم فصل ہو سکو صرف اتنا باقی بچے گا تو اس نے یہ خواب جام کے بادشاہ کو سنایا بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اور اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں تو وہ کاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا پہلے جو الزام مجھ پہ لگا ہے اس کی تو تحقیقات کر لی جائیں یہ نہ ہو کہ وہ الزام مجھ پہ باقی رہے اور میں ماہر چلا جاؤں اور لوگ گلیاں اٹھاتے رہیں خیر بادشاہ نے پھر بلایا ادیب مصر کی بیوی کو ان عورتوں کو کہ تمہارا کیا ماجرا کیا معاملہ ہے تم نے اس پر ایک دام جو ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو کہنے لگی ہا صلی اللہ یوسف کے اندر تم نے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی اور عزیز مصرف بی کی بیوی بی کہہ لگی حس حس اب ظاہر ہو چکا ہے اور یہ جو میں نے ڈرامہ کیا تھا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والا وہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میرا آمد مطمئن ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی فما نفت میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتی کیونکہ انسان کی جان وہ انسان کا نفس اس کو برائی پر آبادہ کرنے اور ابارنے والا ہوتا ہے رفی اللہ رفی غور الرحیم بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو جب بادشاہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی بات چیت ہوئی تو کہنے لگا بادشاہ کہ دیکھو آپ ہمارے پاس بڑے باعزت آدمی ہیں اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں حکومت کے معاملات کے سے تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آج کل ہمارے ہاں تو لوگ وزیر خزانہ بنتے ہیں خزانے کو لوٹنے کے لیے لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا عقید العلیم میں خزانے کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم بھی ہوں اکاؤنٹ کے معاملات کو جانتا ہوں کہ خزانے کو کیسے بچانا ہے اور کیسے ملک کو چلانا ہے خیر یوسف علیہ سلاط وسلام اس طرح ایک بہترین عہدے پر مقروض ہو گئے پھر جب یہ قحط پڑا تو کا اثر دور دور تک گیا اب یا حقوب علی السلام السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں رہتے تھے وہاں پر بھی قہط خادی کا اور کہا کا اثر ہوا تو وہ بھی اناج اور غلے سے پریشان ہوئے اب دور دور تک یہ بات پھیلی کہ ہاں وہ بشر میں بادشاہ ہے اس نے کوئی غلہ کیا ہوا ہے تو وہاں سے گلہ مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا انہوں نے بھی سفر باندھا تیاری کی اور پہنچ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے تو فوراً انہیں پہچان لیا یہ نہ پہچان سکے ان کے تو بہنوں کو ماننا نہیں تھا کہ ہم نے تو اس کو کبے میں ڈال دیا ہے ان کی کیا سوچ تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو یہاں پر تخت پر بٹھا دیا ہے خیر یوسف علیہ السلام نے ان سے تعارف کیا کون وہ کہاں سے آئے ہو انجان بنے رہے جان بوجھ سارا کچھ پوچھنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے بخار میں ہے باپ کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام وہ ان سے ناراض ہوئے کہ تم عجیب آدمی ہو تم تو سارے آگئے ہو لیکن اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آیا اس کو گلے اور اناج کی ضرورت نہیں ہے تم نے تو بڑا ظلم کیا ہے آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کے آنا و تمہیں گلا اناج ملے گا اوپر سے چڑھائی کر دی تو اور اپنے نوجوانوں کو کہا کہ یہ جو روپیہ پیسہ لے کے آئے ہیں یہ ان کے سامان کے اندر دوبارہ رکھ دے گا تاکہ یہ جب گھر واپس پہنچے گے تو چلو کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے پاس ہوگا تو گھر میں اپنا گزارا گزارا کر سکے جب وہ گھر پہنچے آپ کے اپنے باپ کو جہاں بوبلسلا سلام کو کہتے ہیں ابا جان ہمیں اب پیمانہ نہیں ملے گا اناج غلہ نہیں ملے گا آئندہ سال کے لیے ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں تو پھر ہمیں مل سکتا ہے تو لہذا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے فوبل کہ پہلے ایک بیٹے کو دیا کروا بیٹھا ہوں تمہارے ہاتھ سے اب دوسرے کو بھی بھیج دوں خیر انہوں نے اسرار کیا بار بار کہتے رہے کہ نہیں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے بغیر نہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا بھوکے مر جائیں گے اور پھر انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی جو جمع پونجی لے کر گئے تھے وہ بھی واپس انہیں مل گئی ہے تو بڑے خوش ہوئے اور بات کو کہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے ایک اونٹ کا سامان ہمیں زیادہ مل جائے گا اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے اور یہ تو بڑا اچھا سودا ہے یاقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میں تمہیں ایسے نہیں دوں گا تمہارا بھائی ہاں تم قسمیں اٹھا کے پختہ وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کو ہر حال میں واپس لے کے آؤ جو مرضی ہو جائے خیر وہ بھی اب مجبور تھے کہ گلہ اناج چاہیے تھا وہ انہوں نے وعدہ دیا قسمیں اٹھائیں یعقوب علیہ السلاط والسلام نے ان کو روانہ کیا اور کہا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں داخل ہونا تو شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ یعقوب علیہ السلاط والسلام کے دل میں کوئی بات تھی تو جو انہوں نے یہ بات کہی خیر جب یوسف علیہ السلاط والسلام کے پاس یہ لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خبروں میں شاہی مہمان کے طور پر ٹہرایا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کو سارا معاملہ سمجھا دیا کہ یہ جو تیرے ساتھ کوئی ظلم و فکر کرتے رہے ہیں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا میں تیرا بھائی ہوں لہذا اب کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب یہ جانے لگے تو اپنے بھائی کے سامان میں یوسف علیہ اللہ سلام نے شاہی پیالہ جس میں پانی پیتے تھے شکایا پانی پینے والا برتن وہ اپنے بھائی بنیا مین کے سامان میں رکھ دیا کہ گھر جانا تو گھر جا کے یہ پیالہ دکھانا باپ کو وارث کو میری نشانی دکھانا اور ان کو تو دینا کہ ابھی زندہ ہے اب یہ کافلہ چل پڑا ہوا یہ کہ وہ جو سرکاری ٹوپا تھا جس کے ساتھ گندم ماپ کے دیا کرتے تھے وہ کہیں گیا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کچھ ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے ہوں اور اس دوران وہ کوئی چیز گم ہو جائے مہمانوں کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی ہے چاہے گھر کے اندر ہی موجود ہو تو فوراً سب ہے کہ وہ ان کے بچے آئے تھے انہوں نے کہیں آگے پیچھے کر دی ہوگی تو بہن ہی یہی معاملہ تھا وہ سرکاری توپا گم ہوا صبح گندم ماپ کے دینے والا پیمانہ وہ گم ہوا جب جڑیا پڑی تلاش شروع ہوئی تو سب فوراً گزرائش کہیے کافلے والے نہ لے گئے ہوں تو ایک آدمی نے ایران کیا کافلے والوں کے پیچھے جا کے کہ رک جاؤ کوئی چیز تم ہو گئی ہے تم چوری کر کے بھاگے ہونے لگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم تو بڑے شریف انسان ہیں غلہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم نے چوری چوری کرنی ہے اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سے سامان برامد ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ ہمارے دین میں یا بل اصلاح اسلام کی شریعت کے مطابق یہ قانون اور اصول ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان برامد ہو وہ جس کی چوری کی جائے اس کا غلام بن جاتا ہے اس کے پاس رہتا ہے خیر انہوں نے تلاش شروع کی تلاش کرتے رہے سامان دیکھا کسی کے پاس سے کچھ نہیں ملا آخر میں یوسف علیہ سلاطلام کے بھائی کا سامان تلاش کیا تو وہ صوفہ تو ملا نا جو گم ہوا تھا جو یوسف علیہ السلاط والسلام نے اپنے بھائی کو دیا تھا پیالہ وہ نکل آیا اب چونکہ کہا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کزالی کا کتنا لیو صوفہ یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے ماکان علی اقدی ملک انہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے, اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے ہم نے ایسی تدبیر بنائی کہ یوسف علیہ السلام کا بھائی ان کے پاس رہ گیا عام لوگ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے وہ پیالہ چھپا دیا پھر پیالے کو تلاش کیا گیا تو نکل آیا تو اس بہانا یہ یوسف علیہ السلام نے خود تدبیر کی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کزالی کا کن نالی یوسفا انبیاء ایسا کام نہیں کیا کرتے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر ہم نے کی اور جو چیز گم ہوئی ہے وہ کیا تھا نس کلسا المالک بادشاہ کا ٹوپہ شاہی ٹوپہ گم ہوا ہے اور ان کے سامان سے نکلا کیا ہے جہاز کی قایات اکیلتی پانی پینے والا بستن وہ تو ٹوپے سے زیادہ قیمتی تھا ٹوپا تو چلو سرکاری پیمانہ ہے اور شاہی وہ پیالہ جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے وہ تو بڑا قیمتی برتن ہوگا خیر اب یہ بھائی پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہم نے سزا بھی خود ہی تجویز کی ہے اور اس کے پاس بنیامین کے پاس یہ نکل آیا ہے ایک چوری شدہ سامان نکل آیا ہے تو اب تو بڑا پریشانی کا باعث ہے کیونکہ والد صاحب نے ہم سے وعدہ لیا تھا اس کو لازمی لے کے آنا ہے تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا جھوٹ بولا انہوں نے یہ یہودیوں کا کام ہے پر جھوٹ بولنا تو خیر یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں چھپا لیا وہ پھر مِنتیں سماجتیں کرنے لگے کہ اے عزیز اے وزیر خزانہ صاحب اس کا باپ بڑا برا ہے بڑا آدمی ہے ہم میں سے کسی ایک کو اس کے پا... اپنے پاس رکھ لو آپ بڑے نیب اور بڑے ایسے آدمی ہیں تو کہنے لگے بہادر اللہ جس نے جرم کیا ہے آپ تو اس کو اپنے پاس رکھیں گے اگر ہم نے جرم کسی اور نے کیا رس کسی اور کو لیا پھر تو ہم بہت بڑے ظالم ہیں جب وہ مایوس ہو گئے کہ اب بنیا مین نہیں چھوڑتا تو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی جو ان سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا دیکھو کے بارے میں تم نے پہلے بھی کام خراب کیا ہے اب پھر بنیا مین کو پہلی دفعہ لے کے آئے ہو اور اس کو یہی چھوڑ کے جا رہے ہو تو میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم جاؤ اور اپنے باپ کو جا کے بتاؤ کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم سچے ہیں چاہے کافلے والوں سے پوچھ لو جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے وہ سارے جانتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور بڑا بھائی بھی وہیں پہ رہ گیا ہے اس کی وجہ سے اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ تعالی میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے اس وقت تک میں یہی رہوں گا خیر انہوں نے جا کے یہ واقعہ یعقوب علیہ السلاۃ السلام کو بتایا تو یاقوب پھر کہنے لگے بسمن سبر سب الجمیل یہ بھی تمہاری ہی کوئی کارستانی لگتی ہے بہرحال میں تو خبر ہی کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دونوں بھائی مجھے ملوا دے تو یوسف علیہ السلاط و سلام کے رابطے یاقوب علیہ السلاط و کی بینائی جا چکی تھی وہ کہنے لگے کہ آپ تو ابھی تک یوسف کا تذکرہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ آپ قریب المرد ہو گئے ہیں تو کہنے لگے میں تو اپنے معاملات کا شکوا اللہ کے سامنے کرتا ہوں تمہارے آگے تو میں نے کوئی شکوا نہیں کیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف قابل ہی ہوا کرتے ہیں تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اب بڑے کمزور اور اپنی آج اور ان کے ساری کا اظہار کرنے لگے کہ اے علی مستر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے ہم بڑے تنست ہو گئے ہیں اور ردی قسم کی جمع پونجی جو ہے وہ تیرے پاس لے کے آئے ہیں لہذا تو جتنا ہم تیرے پاس پیسہ لے کے آئے ہیں اس کے مطابق ہمیں تو معاف کر دے اور ہم پر مزید صدقہ بھی کر دے ہم تو تجھے بڑا نیک آج کس ہیں جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے بھائی ہیں نبی ذاتے ہیں اور یہ صدقے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں صدقہ تو ان سے رہا نہ گیا گولے کہنے لگے تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو انہیں کچھ شک تو پہلے سے ہی تھا کہ مصر میں اس قد کاٹ کا اور اتنا خوبرو نوجوان یہ کل سے آ تو کہنے کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں تو یوسف علیہ السلام کہنا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے جو آدمی تقوی و اختیار کرتا ہے اور قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا خیر اس وقت یہ بڑے نازم ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے درمایا تم پر کسی قسم کی کوئی جانٹ اور کوئی سختی نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کرے تمہاری حالت پر رحم کرے یہ میرا کبیج لے جاؤ اور یہ میرے وارد کے والد پر ڈالنا تو اس کی بنا لوٹ آئے گی اور سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ جب یہ جانے لگے تو یا خوب برے سلام و سلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے گھر والوں نے کہا کہ لو ابھی بھی آپ یوسف کا ہی تذکرہ کرتے ہیں تو انہوں نے وہ کبی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا پینائی لوٹ آئی اور وہ سارے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے جب یہ لوگ مصر میں پہنچے تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو والد اور والدہ دونوں کو رافا ابا وئی آوا ہی ابا بہی علامہ آئی ابا بہی اپنے دونوں والد اور والدہ دونوں والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور وارافا ہی الل عرش اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور یہ سارے ان کو سجدہ کرنے لگے جب انہوں نے سجدہ کیا تو یہ شکرستان کہنے لگے احباجان یہ ہے وہ میرا خواب جو میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا آج میرے رب نے وہ خواب سچا کر دکھایا ہے خیر میرے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں خانہ بدوشی کی زندگی سے نکال کے مصر میں شہر میں لے آیا اور میرا رب بڑا لطیف ہے بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ کو بادشاہت عطا کی ہے ہاتھوں کی تعبیر دکھائی ہے تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے تو بھی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آفت میں بھی مجھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا اور اسلام کی حالت میں موت دینا نیک سارے لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسلاطلام کو سنایا اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ بنی سرعین بنی یعقوب یعقوب علیہ عقوب رحی کی اولاد یہ مثر کیسے منتقل ہوئی ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور ان کو ان کے انجام کا آئینہ بھی نظر آ گیا کہ جو انبیاء کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں حرد کرتے ہیں جلدے کرتے رہتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بل آ کر کے ہاتھوں زیر ہو جاتے ہیں اور انہی کے محتاج تاج بن کے رہتے ہیں بیٹھ رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو غلبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں الباب ان باپ کے آخ میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے آج تو لوگوں نے اس کو لو سٹوری بنا دیا ہے للہ مجنو کا وہ فلموں کے اگر دیکھتے ہیں اور کہانیوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ آشک معشوق کے درمیان معاشقہ چلا اور پھر چلتے چلتے پھر آخر کیا ہوا کہ آخر میں آشک دونوں کی شادی ہو گئی وہ کس سے بیان کرنے والے بھی کہتے حقیق یوسف اور زلحفا کی شادی ہو گئی ہوگی زلیحفہ کا نام بھی انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے نکالا ہے قرآن حدیث میں اس کا کوئی نام مذکور نہیں اور ایسی عورت جو مردوں کے پیچھے مرنے والی اور بھاگنے والی ہو اس کے ساتھ تو کوئی نیک سالے مومن آدمی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ جائے کہ کوئی نبی اس کے ساتھ نکاح کرے اور پھر کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شکیب و غریب قسم کی باتیں بس وہ رومانسی رنگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان واقعات میں اجرت ہے عقل مندوں کے لیے ہاتھ آنا حریفیں افطارا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنی طرف سے گھر دی گئی ہو بلاک تصدیق اللہ دی گئی نہ یہ وہ تفصیل و خدا اور رحمت بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی پہلے والی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے ہر چیز کی تفصیل ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والی خوف کے لیے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کے درنا ابوالعال دین نے بہت زیادہ حکمتیں پنہار رکھی ہیں اور سبق دیا ہے کہ اہل ایمان کو استحکامت اختیار کرنی چاہیے حاصل دین کی حدت سے درنا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ استحکامت اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے رکھیں پھر آخر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دے گا اور پھر حق کے راستے میں جس قدر مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے پریشان نہ ہاں. ہو اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں فہدی اور بے حیائی سے دور رہیں یہ میدان طاقت میں بہت اہم ترین بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور حفل کرنے کی توقی سے بما حید اللہ